سترہ تاریخ کے منگل کا حجامہ اللہ تعالیٰ کی نعمت الحجامہ کی تعجیب تاثیر ہے بہت عجیب بالخصوص اگر تاریخ سترہ ہو اور دن منگل کا تو اس کی تاثیر کے کیا کہنے کیا ڈاکٹر اور کیا عامل حجامہ کے سامنے کوئی کچھ بھی نہیں سخت بیمار انتظار کیا کرتے تھے کہ کب سترہ اور منگل جمع ہوں تو وہ حجامہ کرائیں اور بلا سے چھٹکارہ پائیں آپ کو جب بھی کمری سترہ تاریخ کا منگل مل جائے تو ضرور ہجامہ کرا لیا کریں خاص طور پر سر کی وہ جگہ جو سیدھا زمین پر لیٹنے سے زمین پر لگتی ہے ایک کپ وہاں ایک یا دو کپ گرتن کے نیچلے جوڑ پر کندھو کے درمیان اور ایک کپ پاؤں کے اوپر یہ تو لازماً لگوائیں باقی جہاں جہاں تکلیف ہو لگوا لیں فائدہ آپ خود دیکھ لیں گے انشاءاللہ